بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم, آیات الف لام میم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں خدا نیکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں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 ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَ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 بل الظالمون مبید یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم سری گمراہی میں ہے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 لکمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا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 اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہے اور از ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ شیتان ان کو دوزک کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی ومن يسلم وَإِلَى اللَّهِ اور جو شخص اپنے تہیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیک اکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ومن کفر فلا يحزن کفر لینا مرجعهم فننبعهم بما عملو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 پھر عزاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے ما فی ان اللہ هو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے پروا اور سزاوار حمد و سنا ہے ولو انما فی الارض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 اللہ کی باتیں یعنی اس کی سفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھنا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھنے کی طرح ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ويولد النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل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 الله هو العليم كبير یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں اور یہ کہ اللہ ہی اعلی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ الم تر ان الفلک تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آیاته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 اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن اور ناشکرے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم وقشو یوما لا یجزی والد عن ولده ولا موجود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغررن <سؤال> لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے